چاہیے بلکہ اچھے کے لیے اچھا ہی ہوتا ہے سر مائنس کے بیان کیے گئے ایک ایک داڑھی جو ہے وہ خشکشی ہے تراوی پڑاتے ہیں امام صاحب تو اس کا حکم شرح یہی ہے کہ اگر امام کی داڑھی چھوٹی ہے حد شرح سے کم ہے تو اس کے پیچھے نماز مقرور تحریمی ہوگی صحیح. لہذا ان سے گزارش کی جائے کہ وہ توبہ کر کے داڑھی کو پورا کر لیں ایک یہ اور سوال انڈیا سے آیا تھا کہ زکوۃ ایک ادارہ وصول کرتا ہے پھر اس پیسے سے تعمیرات کر کے وہ مکان آگے تقسیم کرتا ہے हم. تو دیکھیں جو زکوٰۃ کا پیسہ ہوتا ہے یہ اس کو آپ کسی بھی مد میں استعمال نہیں کر سکتے ہیں یہ خالص غریبوں کا حق ہوتا ہے اور ان کے ملک میں براہ جانا چاہیے بات تعمیرات کے اندر جب آپ اس کو لگائیں گے تو مزدوروں کو تنخواہ بھی اس میں سے دیں گے اور بہت سارے میٹیریل جو ہے وہ ضائع بھی ہوتا ہے اس طرح زکوات کے پیسے کا بیجا اسراف ہوگا ہاں اس کے لیے آپ یوں کر سکتے ہیں کہ آپ پہلے اسے کسی شریف فقیر کو تمام پیسہ وہ دے دیں جس پر آپ کو کامل اعتماد ہو کہ وہ آپ کو پیسہ بطور تحفہ دے دے گا جب آپ اس کو دیں گے زکوۃ ادا ہو جائے گی اب وہ آپ کی اس تنظیم کو یا ادارے کو بطور تحفہ یہ دے دے اس کو دینے سے زکات ادا ہو جائے گی اب یہ آپ کے پاس توفتن آئے گا اس کو آپ تعمیر کر کے غریبوں میں تقسیم کریں لیکن براہ راست زکات کے مال کو تعمیرات میں نہ لگایا جائے ایک یہ پوچھا کہ گائے کے سات حصے دار تھے ان میں ایک کے بارے میں شبہ ہے کہ اس میں شبہ ہو گیا ہے تو اس کا اصول یہ ہوتا ہے کہ جب تک آپ کو ہنڈر پرسینٹ نہ پتہ چل جائے کہ اس نے جو پیسہ آپ کو دیا ہے وہ حرام کا پیسہ ہے تب تک آپ کی قربانی بالکل ہو جائے گی اور یہ بھی فکاہ نے فرمایا کہ شراکا کے جو پیسے ہیں ان کی تحقیق کرنے کی حاجت نہیں ہے بلکہ بعض صورتوں میں تحقیق کرنے کو منع کیا ہے کیونکہ سامنے والے کی دل آزاری کا اندیشہ ہے ہو سکتا ہے کہ وہ حلال پیسے ہی دے رہا ہو تو اس نے ذن قائم رکھ کر ہوگا اور یہ قربانی بالکل ہو جائے گی ایک بہن نے کال کی کہ سا... میری محبت کی ان کی میرج تھی اور اب ساز جو ہے ان کو قبول نہیں کر رہی ذہنی اعتبار سے لڑائی جھگڑا بہت ہوتا ہے یہ ہر طرح اچھا سلوک کرتی ہیں لیکن نندے اور ساس ان کو ایکسپٹ نہیں کر پا رہی ہیں یہ کیا کریں ہمارا مشورہ یہ ہے کہ دیکھیں صبر و تحمل اور آصاب کو مضبوط رکھنا یہ آپ کو کامیاب رکھ کرے گا آپ کو ٹینشن نہ لیں آساب مضبوط رکھیے اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ اس پر عمل کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو جو تم پر ظلم کرے تم اس کو انعام دو اور جو تم سے الگ ہو تم اس کے قریب ہو جاؤ تو یہ آپ اچھا رویہ جاری رکھیں اللہ کی رضا کے لیے ایک نہ ایک دن ضرور اس کا اچھا اثرات مرتب ہوں گے جبکہ شوہر یہ کہتی ہیں کہ ان کے ہم ذہن ہیں شوہر کو ایسا ظلم نہیں کر رہے ہیں تو آپ اللہ کا نام لے کر اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اچھا مل جاری رکھے بہتری ہوگی ایک یہ ہی کہتے ہیں کہ امریکہ میں یہ گناہ سے بچنا کس طرح ممکن ہے بہت سارے لوگ مختلف قسم کے گناہ کر رہے ہوں تو دیکھیں جب ایسے مقام پہ جہاں گناہ عام ہو جائے اور گناہ کبیرہ بھی نگاہوں میں معمولی ہو جائے تو صرف ایک خوف خدا کی قوت ایسی ہوتی ہے جو کسی کو گناہ سے روک سکتی ہے صحیح. تو سب سے پہلے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہ کا خوف پیدا ہو हم. اور اللہ کا خوف کا مطلب اس کے ذات سے ڈرنا نہیں ہوتا हم. بلکہ اس کے عذاب سے ڈرنا ہے صحیح. اس کی گرف سے خوف پیدا کرنا ہے صحیح. تو اس کے لیے کوشش ہونی چاہیے کہ ایسے وہاں پر اجتماعات کا انعقاد ہو علماء کرام کو آپ بلائیں اور وہ اس موضوع پہ کلام کریں جس میں عذابات کے قبر بیان کیے جائیں موت کے سختیوں کے احوال ہوں میدان معاشر میں حساب و کتاب اور اس کے بعد جہنم کے تذکرے ہوں جس سے دل میں خوف پیدا ہو خصوصاً اگر وہاں جمعے کے اجتماعات میں بیان کی اجازت ہے تو پھر اس قسم کے بیان کا انعقاد انشاءاللہ گناہوں اللہ ضرور دور کرے گا ایک یہ انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا عورت امامت کہتے ہیں امامت نہیں کر سکتی تو سلاط و کی جماعت کی عورتیں امامت کرتی ہیں تو اصل تو یہی لکھا ہے فقہ کہ عورتیں امامت نہ کریں لیکن اگر کسی مقام پہ بہنے جمع ہو جائیں اور کوئی عورت ان کی امام بن جاتی ہے تو ہم کہیں گے کہ بہتر یہ ہے کہ وہ جماعت سے نماز پڑھ لیں کیونکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا سے بات ثابت ہے کہ آپ نے عورتوں کی امامت فرمائی ہے لیکن اس کو عادت راسکہ نہ بنایا جائے یعنی مسلسل عادت نہ ہو اور وہاں پہ فتنہ وغیرہ بھی نہ ہو گھر سے بے پردہ بھی عورتیں نہ نکلیں ان قیودات کی اگر رعایت کر لی جائے تو اس کی اجازت ہوگی صحیح مفتی صاحب ہم ڈسکس کر رہے تھے, علم غیب تھے حوالے سے ایک بہت بڑا اعتراض جو سامنے آتا ہے پہلے کون شامل کر لیتے ہیں السلام علیکم Hello, Waleekum, السلام علیکم وعلیکم السلام از جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں میں نرسنگ ہاپس یہاں ریاض میں فیمل دین بھائی صاحب میرے کو دو جواب جو ہے وہ اردو میں ہونا ہے اور جو انگلش میں کیونکہ دا ٹو گرلس اچھا So, you can answer me in English also? Inshallah. Okay. Rosalie, can you tell me, is there a blood extraction? Jaiz hai? Hmm. Actually, I am going to the medical department, huh? Okay, okay, it's okay. Okay, Shukrani's name is possible to study in Namaz. Okay. And for the English answer is that uh, she is suffering from the chronic migraine. Migraine, huh? Okay. Okay. and because she cannot uh, break the fast direct with khajoor or something mm -hmm. she has to drink some little water then she will uh, brush her teeth and something she has some acidic secretion uh, she has to take out then she can eat the tomorrow, this uh, date or something mm hmm I so, see it's okay okay uh, so that uh, fasting it be available mm hmm the yeah, if, uh, iftar ٹھیک ہے ٹھیک ہے اینڈ اندر ریکویسٹ از فار دا مفتی اکمل صاحب آئی نو دیٹ ہزل اردو از کافی وکی اینڈ سخی ہے جس کی آئی وانٹ ہی ول اسپیک ان ہیزی انگلش بیکز وی آر ملٹی نیشنل آر سیٹنگ ہیئر ایوری بڈی ہولڈنگ دا موبائل سیس تھری ایئرس وی آر ٹرائنگ ٹو کال یو یٹ بی الحمد اللہ ٹوڈے وی گاٹ یو وی مس سے یو ویلکم اور بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا تھینک یو مچ ایک مختصر سبقفہ لیں گے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے ہم لوٹ رہے ہیں آپ پروگرام دیکھ ٹائم تسلیم صابری کے ساتھ اور نعت شامل کرتے ہیں پروگرام میں الحاظ صدیق اسماعیل ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے صدیق بھائی ایک بچی نے امریکہ سے فون کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ کئی سالوں سے وہ سن رہی ہے میں جب ہُوسٹن گیا تھا تو وہاں الحمدللہ ایک نعت اکیڈمی میں نے قائم کی تھی اچھا امریکہ میں اچھا تو میری یہ خواہش تھی کہ وہاں بچے جو ہیں اور ہُوسٹن کا ماحول الحمدللہ بالکل کراچی کی طرح ہی تھا صحیح تو دوبارہ بھی میں گیا پھر بھی میں گیا تو الحمدللہ وہ ادارہ قائم ہے قائم ہے الحمدللہ اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آج اس بچی نے یاد کیا تو ہم میں ان کا شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے اور جس پرابلم کا انہوں نے اظہار کیا ہے جی اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے اہل خانہ کو تمام مسلمانوں کو محفوظ ان سے محفوظ فرمائے, فرمائے حضرت منور بدایونی کیا بات رحمت اللہ علیہ کی نات کے چند سار پیش کر رہا ہوں کہ قافلے روا دوا ہیں رام طیبین کی جانب کہیں سے دور ہے نہ کوئی مری Amen. <laughs> Ki the مفتی صاحب میں سوال کر رہا تھا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت اکت جا رہے تھے جا رہے تھے اور حضرت عائشہ سفر میں تھے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا ہار گم ہو گیا اب اس ہار کو ڈھونڈنے میں لگ گئے اور حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس پر کافی ناراض بھی ہوئے اس لیے کہ پانی تک پہنچنے میں جو وقت چاہیے تھا اور نماز کا وقت ہونے والا تھا اس میں تاخیر ہو گئی نماز قزا ہو گئی حضرت وکر صدیق بھی اس پر ناراض ہوئے کافی اپنی صاحبزادی پر تو آخر اصلاط السلام کو یہاں ایک اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ اگر حضور کو یہ معلوم ہوتا کہ علم غیب ہوتا تو وہ یہ نہ بتا دیتے نماز قزا تو نہ ہوتی کہ ہار گم ہو گیا اور کہاں ہے ہاں دیکھیں نماز تو خیر قزا نہیں اس میں ابتدا دو باتیں میں عرض کروں گا ایک بات تو یہ کہ نبی کریم علیہ السلام کو جو علم غائب ہے وہ تدریجن عطا کیا گیا گریجولی دوسری بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے اگر اس موقع پہ ہار کا ذکر نہ کیا हुँ. تو عدم ذکر کبھی بھی عدم علم کو مستلزم نہیں ہوتا بعض اوقات علم ہوتا ہے لیکن ذکر حکمت نہیں کیا جاتا بلکہ خود نبی کریم علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ منقطع مصر رہ فقط بلا مراد اُن جو اپنے اصرار کو چھپاتا ہے راز کو وہ مراد کو پاتا ہے تو ایسے آج بھی ادارے موجود ہیں ایسی پرائیویسیز موجود ہیں جو اپنے راز کو فاش نہیں کرتے بلا بجا ضرورتا حکمتاً تو حضور علیہ السلام کا وہاں پہ خاموش رہنا نہ بتانا یہ حکمت تھا اس لیے کہ آپ نے سکوت فرمایا اور آپ کے سکوت فرمانے پر ہی جو تاخیر ہوئی اور پھر پانی تک نہ پہنچے تو آیتیں تیمم نازل ہوئی اچھا اور امت کو ایک اتنی بڑی سہولت حاصل ہوئی کہ پانی نہ ہو تو تیمم کیا جا سکتا ہے تو یہ حکمت ہے نا بعضوں کا حکمت آپ کلام فرماتے ہیں مثلاً بخاری شریف کی حدیث سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ دو قبر کے پاس آپ کھڑے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا ان دونوں قبر پہ عذاب ہو رہا ہے اور پھر عذاب کی وجوہات ذکر کی کہ ایک, میں ایک وہ شخص تھا جو غیبت اور چبلی میں مبتلا اور دوسرا وہ جو ناپاک چیزوں سے احتیاط پشاب وغیرہ سے نہیں کرتا تھا پھر آپ نے گیلی لکڑی لی ٹہنی لی اور اس پر رکھی ان قبروں پر اور آپ نے فرمایا جب تک یہ تر تازہ رہیں گی ان قبر والوں کو اس کا ثباب ملتا رہے گا کیونکہ تر لکڑی ذکر کرتی ہو صحیح ذکر صحیح کا ثباب ملے گا تو یہاں یہ واضح ہو رہا ہے کہ حضور کا سکوت اور حضور کا کلام فرمانا یہ سب حکمت میں مبنی ہوتا ہے یہ عزم علم کی دلیل نہیں صحیح. نہ بولنا ضروری نہیں ہے کہ اس کو علم نہیں ہے مفتی صاحب آپ بھی اس حوالے سے گفتگو فرمائی گا کا ایک کالر پہلے شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون سا اور کہاں سے بات کر رہے ہیں میں کینیڈا ٹورانٹو سے بول رہا ہوں جی جی ہلو جی آپ کی آواز س... بہت کلیئر س... ہے کینیڈا سے بول رہا ہوں हुँ. اور آپ لوگوں کو کافی مبارکباد دیکھنی تھی آپ نے جو پروگرام شروع کیا ہوا ہے یہ ہمارے بچوں کے لیے اور ہمارے لیے اتنا فائدہ مند ثابت ہو رہا ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے اور ٹی وی والوں کو اس کا اجر دے اس میں آپ جو ہے نا ہم اندھیرے میں آپ ایک روشنی آپ کا جو کیو ٹی وی آیا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اضر دے میرے ایک دو کوشچن تھے آہا پہلا کوشچن یہ تھا کہ میں اور میرے فیملی ہم حج کے لیے گئے اور میرے تین بچے اور میری بیوی تو میں نے اپنے بیوی اور بچوں کی طرف سے کنکر جوانا وہ تینوں دن مارے آپ تھوڑا اس میں میری بیوی کو یہ شک ہے ابھی تک کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا حج جوانا وہ کمپلیٹ نہیں ہوا اچھا کہ آپ تھوڑا سا اگر انتظار کر سکیں تو ہم ایک مختصر سے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اور آپ کی کال شامل کرتے ہیں آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سحری شاہم وسیم سابری کے ساتھ کالر ہمارے ساتھ ہیں دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کر رہے ہیں السلام علیکم جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں جی کر رہا ہوں سعودی عرب صاحب جی صاحب یہ سب پہلے تو آپ لوگوں کو مبارک <coughs> کا بہت اچھا پروگرام اور بہت خوبصورت کام کیا آپ لوگوں بہت شکریہ <coughs> اور آپ کے پورے پینل کو فراہم اور ایک تو فرمائش تھی کہ کسی دن دیش جو دل سے ہم شید کو اپنے پروگرام میں بنائیں اچھا اور دوسرا یہ کہ ایک اچھی سنات سنا دیں <coughs> اور مفتی صاحب سے سوال تھا کہ در ہمارے امان صاحب جو ہیں وہ سلام بہت جلدی پھیل لیتے اور ضروری پڑھنے کا بھی موقع نہیں ملتا اچھا تو اس میں ہم کیا کر رہے ہیں فرض نماز یہی ہو جاتا ہے صحیح صحیح بہت شکریہ کال کرنے کا بالکل آپ کو جواب دیتے ہیں بہت شکریہ مفتی صاحب کیا کہیں گے جی اگر اس حوالے سے پہلے اگر کلام ہو جائے اور پھر سوالوں کے جواب دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں پہلی بات تو وہی کہ ہمیں علم غیب سے متعلق یہی نظریہ نبی کے لیے رکھنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم کو علم غیب عطا فرمایا اور تدریجاً آہستہ آہستہ دیا ہم نے یہ کوئی بھی کسی علماء اسلام میں سے اس بات کا دعوی نہیں کرتا کہ ایک دم نبی کریم کو تمام علوم عطا کر دیے گئے بلکہ یہ اس کا دعویٰ ضرور ہے کہ آپ کی وفات ظاہری سے پہلے پہلے جو کچھ ہوا اور جو قیامت تک ہونے والا تھا یہ تو سب آپ کو عطا فرما دیا گیا یہ بخاری کی صحیح ترین روایات اس پر شاہد ہیں اور قیامت کے کل علم کا دعویٰ نہیں کیا جاتا جتنا نبی کریم نے بتایا وہ آپ کے لیے ثابت ہے اب جو زندگی کے معاملات ہیں ان میں تدریجن آپ کو علم حاصل ہوا ایک ساتھ نہیں دیا گیا لہذا اگر کسی مقام پہ بال فضم یہاں پہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس وقت تک نبی کریم کو اس کا علم نہیں دیا گیا تو اس میں کوئی توہین رسالت کا پہلو نہیں نکلتا ہے اچھا ٹھیک ہے اللہ ہم تو کہتے ہی یہ ہیں اور اس کو ماننا ہی پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے بتدریج آپ کو عطا فرمایا وقت تک نہیں تھا بعد میں علم آپ کو عطا فرما دیا ایک بات تو یہ صحیح دوسری بات یہ اور اس سے اس بات کی بھی نفی نہیں ہوگی کہ آپ کو علم غیر تھا ہی نہیں اس کے علم غیب تھا اس کی نفی نہیں ہوگی صحیح دوسری بات یہ کہ اس میں یہ بھی کلام کیا گیا ہے کہ نبی کریم کو علم تو تھا لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اظہار سے آپ کو منع فرمایا صحیح کیونکہ یہاں پر اگر نبی کریم فورا یہ بتا دیتے کہ ہار اونٹ کے نیچے ہی پڑا ہوا ہے تو یہ حکمت الہی کے خلاف ہوتا کیونکہ ہار کا پوشیدہ رہنا ہی اللہ کو محبوب مطلوب تھا تاکہ اس سے دیر ہو اور آیت تیمم نازل ہو یہی وجہ ہے کہ اس حدیث کے راوی یہ فرماتے ہیں آخر میں کہ ہزواج رسول یہ پہلی کوئی ایک برکت نہیں ہے جو آپ کی ظاہر ہوئی ہے یعنی آپ کی وجہ سے دیر کا ہونا آیت تیمم کے نزول کا سبب بنا تو چونکہ نبی کریم وحی الہی کے ذریعے بات جانتے تھے کہ آیت تیمم نازل ہونے والی ہے اس لیے آپ نے ہار کے بارے میں خبر نہیں دی دونوں صورتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر کوئی تعان نہیں ہوتا ہے صحیح سوالوں ایک تو یہ بہن نے سوال کیا کہ روزے میں بلڈ کا مسئلہ چاہے بلڈ ڈونیٹ کیا جائے چاہے ویسی وہ ٹیسٹ کے لیے دیا جائے کسی بھی لحاظ سے ویسے خون نکل آئے کٹنے کی وجہ سے اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا ایک یہ شکرانے کی نماز جو ہے یہ ہر صورت میں پڑھ سکتے ہیں جب کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت حاصل ہو تو بطور شکر دورکت نماز اگر ادا کی جائے تو یہ بالکل شرن جائز ہے ایک یہ دماغ کے دماغی درد وغیرہ کے مسئلے کے اندر کہا کہ وہ خجور سے روزہ افطار نہیں کر سکتی ہے بلکہ پانی وغیرہ سے کرتی ہے تو اس میں شرح کو حرج نہیں پانی سے دودھ سے وہ کر سکتی ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تین چیزوں سے روزہ افطار کرنا سراہتن ثابت ہے ایک کھجور دوسرا پانی اور تیسرا نمک تو ان تینوں میں سے کسی سے بھی کر لیں انشاءاللہ سنت ادا ہو جائے گی اور ایک یہ بھائی نے آخر میں سوال کیا کہ ان کی بیوی اور بچے ہسبینڈ کے ساتھ گئے تو انہوں نے رمگی نہیں کی انہوں نے کنکری ماری ان کی طرف سے تو بیوی کو ابھی اندیشہ ہے کہ شاید میرا حج کمپلیٹ نہیں ہوا <تصفح> <تصفح> تو مسئلہ یہ ہے کہ رمگی جو ہے واجب ہے اور ترکے واجب سے حج بہرل کمپلیٹ ہو جاتا ہے لیکن کمی رہتی ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر بیوی بیمار نہیں تھی اور اتنا شدید رش بھی نہیں تھا کہ ان کے دبنے کا اندیشہ ہوتا اور رات میں وہ مار سکتے تھے بالفر اور دن میں انہوں نے مارنے کی کوشش کی رات میں بھی رش ہوتا بہت زیادہ دن میں بھی ہوتا ہے یا بیمار ہوتے تو گنجائش نکل سکتی ہے کہ آپ کسی کو وکیل بنا دیں لیکن اگر ایسی صورت نہیں تھی ویسے تھوڑا بہت رش دیکھ کر کہا کہ آپ ٹھہرے میں مار کر آتا ہوں تو اس سے ترک واجب لازم آیا ایک رمی کے تر پر ایک دم ہوتا ہے تو تین دم ان کی زوجہ پہ لازم ہوں گے کیونکہ تین دن کی رمی ہوتی ہے صحیح. اگر بچے بالی ہیں تو بچوں پر بھی دم لازم ہوگا صحیح مفتی صاحب نے جو جواب دیا اٹ واز یور ریکوائرمنٹ دیٹ دس کوشچن مسٹ بی in انگلش سو آئی ٹرانسلیٹ فار you این دس in انگلش دیٹ اٹ از بیٹر یو ٹیک ڈیٹس ان افطار بٹ اٹس ناٹ نیسسری یو ٹیک ڈیٹس ان افطار یو کین ٹیک اینی تھنگ وچ از ناٹ پروہیبٹڈ بائی اسلام اینڈ must مسٹ that یو دیٹ یو ہیونگ مائیگرین پرابلم ایون دین یو آر ولنگ فار فاسٹنگ اللہ رب العزت آپ کو صحت عطا فرمائے صحت کاملا و عاجلہ عطا فرمائے ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کر رہے ہیں السلام علیکم ہاں وعلیکم السلام اور تقریم بھائی آپ کو اور آپ کے تمام ٹی وی ٹیم کو اصل ہمارا السلام علیکم وعلیکم السلام کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں میں قاری احسان جبل سے بول رہا ہوں جبل انڈیا سے جی جی قاری صاحب کیسے آپ ٹھیک ہیں اللہ کا شکر ہے اس دن بھی سوال کیا تھا ہم نے تو مفتی اطاف نے بڑا بہت ہی پیارا جواب دیا تھا لاؤڈ اسپیکر پہ نماز کے تعلق سے اور بڑے مطمئن ہیں ہم لوگ اور بڑے سینکڑوں فون میرے پاس بھی آئے سب سے بڑا مبارکباد بھی پیش کیا مجھے اور کہا کہ حضرت نے بہت اچھا جواب دیا تو ایک بار اور پھر وضاحت کرنے کے لیے ہم گزارش کریں گے اور یہ ناسوتی اور مراکوتی جبروتی اور لاہوتی یہ جو جسم ہوتے ہیں اس کے متعلق تھوڑا سا کچھ اور وضاحت فرما دیتے تھوڑی سی تبکرہ کر دیتے اور شریعت تو طریقہ تو معرفت اور حقیقت اس پر بھی تھوڑی سی تسکرہ فرما دیتے اب یہ ساری گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میں اللہ تاعر قادری صاحب بڑے پیارے ہیں تو حضرت تقریم بھائی جی جی جی کہیے ہاں تو ان کو تھوڑا سا کبھی اسٹوڈیو میں بلوا لیجیے آپ کو اسٹوڈیو پہ انشاءاللہ چار چار لگ جائیں گے بڑی خوشی ہو جائے گی ہم لوگوں کو جی انشاءاللہ کوشش کریں گے سہی ٹائم میں انشاءاللہ کبھی ان کو بھی دعوت دیں اور بہت شکریہ کال کرنے کا جی مفتی صاحب اب یہ چیزیں اتنی تفصیل طلب ہیں جی ہم بہرحال میں تھوڑا سا بتاؤں ایک تو بھائی نے کہا کہ امام صاحب جلدی سلام پھیر دیتے ہیں غالباً تراوی میں پھر انہوں نے کہا کہ فرض میں بھی ایسا ہوتا ہے تو یہ تو یاد رکھیں کہ فقہاں نے تصریح کی ہے کہ اگر قوم کے امام کے پیچھے ملال میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو جیسے عام لوگ ہوتے ہیں رمضان میں آ جاتے ہیں مسجد میں تو پھر لمبی لمبی رکتیں ہوتی ہیں تو اس سے ذرا وہ نفس جو ہے کوف محسوس کرتا ہے تو لوگوں کو ملال سے بچانے کے لیے اگر امام آخر میں اتحیات کے بعد صرف اتنا کہہ دے اللہ عما صلی محمد اور سلام پھیر دے تو اس گنجائش ہے تاکہ لوگ ملال سے بچے اس لیے تراوی میں تو امام صاحب کے عمل بالکل درست ہے اور بہتر اور حکمت کے مطابق ہے لیکن فرائض کے اندر بھارت یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ امام صاحب تیزی سے پڑھ رہے ہیں تو ان سے ریکویسٹ کر دی جائے اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پیچھے پڑھنے والا بہت آہستہ پڑھ رہا ہوتا ہے اس کی اسپیڈ بہت ہلکی ہوتی ہے تو وہ امام صاحب کو بہت تیز سمجھتا ہے हुँ. اگر ایسا ہے تو پھر اپنے عمل کے اوپر تھوڑا سا غور کرنا چاہیے یہ ناسوتی ملکوتی جبھرتی لاکوتی اس پہ ان شاء ہم بعد میں کلام کریں گے بہت تفصیلی کلام ہے یہ بھی آسان سے الفاظ میں دیتا ہوں کہ شریعت معرفت حقیقت اور طریقت دیکھیں شریعت تھیوری کا نام ہے پھر اس شریعت کو جب آپ پریکٹیکل میں لے کر آئیں گے تو تریقت بنے گی صحیح جب شریعت اور طریقت دونوں ملتی ہیں تو انسان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے یعنی پہچان حاصل ہوتی ہے اور جب معرفت الہی حاصل ہوتی ہے تو چیزوں کی حقیقتیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں یہ سلسلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچنا صحیح, صحیح ناظرین ایک وقفہ لیں گے شہری ٹائم میں یہ شہری کا ٹائم ہے ایک کچھ دیر ہم بھی سحری کر لیں اور اس کے بعد بہت جلدی لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے آ دل تجھے رکھ لو اے جل بائے جانا بک نار مانا بستی کرم کریمان جب جان کام نیا جانا جب جان لبوں پر ہو تم درشل ہو نظر آنے کا نظرانا درشن کا تو درشن ہو جاقی ہوگتا میں خانہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ مفتی صاحب آج علم غیب کے حوالے سے ہم نے گپت کی میں چاہتا ہوں آخر میں ضرور اس حوالے سے بات ہو کہ ایک مسلمان ایک مومن ایک صاحب ایمان کیا عقیدہ رکھے کہ ایک طرف شرک ہے کہ اگر علم ذات اس کو ذاتی علم مان لیا جائے اور اگر علم نبی کے علم میں کمی کی جائے تو ان کی شان میں گستاخی کا مرتکب نہ ہو جائے اور ایمان سے محروم ہو جائے جاتا رہے ایک مسلمان کو کیا عقیدہ رکھنا چاہیے دیکھئے خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس کی شرعی حیثیت ہم تعین کر لیتے ہیں کہ اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلقن علم غیب کی نفی کرے کہ نبی کو بالکل علم غیب ہوتا ہی نہیں ہے تو یہ فراہتن قرآن پاک کی بے شمار آیات کا انکار ہوگا اور ایسا شخص کافر ہوگا اچھا اور اگر وہ بعض جزیات کا انکار کرتا ہے کہ یہ فلاں چیز کا علم نبی کریم کو نہیں تھا ہم مانتے ہیں علم غیب لیکن فلاں کا نہیں تھا فلاں کا نہیں تھا تو چونکہ اس پر جمہور علماء متفق ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی وفات تک تمام چیزوں کا علم دے دیا گیا تھا پہلے کہ جتنا ہوا اور جو قیامت تک ہونے والا تھا قیامت کے بعد کہ تمام کا دعوی کوئی بھی نہیں کرتا ہے جتنا نبی نے بتا دیے اتنے کا دعوی ہے تو پھر ایسے شخص کو گمراہ کہ سکتے ہیں کافر نہیں کہہ سکتے ہیں. صحیح. تو ایک مسلمان کو بس علم غیب سے متعلق یہ عقیدہ رکھنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے عطا سے انبیاء علیہ السلام علم غیب پر مطلع ہوتے ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ ہوا پہلے اور جو کچھ ہونے والا تھا قیامت تک हم. یہ تو جمعی تفصیل کے ساتھ بتایا گیا اور قیامت کے بعض احوال کا علم آپ کے لئے ثابت ہے بعض کا ہم اقرار کرتے ہیں نہ انکار کرتے ہیں یہ اس کو اپنا ذہن بنا کے رکھنا چاہیے سب درمیانی راستہ کیا ہے دیکھیں میں یہ عرض کروں گا کہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات ہماری عقیدتوں کا محبتوں کا ہماری اجتماعیت کا ہمارے اتحاد کا مرکز ہے हم. اسی ذات سے وابستہ اور منسلک ہو کے ہمیشہ مسلمان نبی کے پرچم تلے ہی جمع ہوئے ہیں हم. یہ ہماری یونٹی کا مرکز ہے آج بدقسمتی سے ہم نے حضور علیہ السلام کی ذات گرامی کو ہی اختلافات کا مرکز بنا دیا کسی کو آپ کی حیات پر اختلاف ہے کسی کو مماد پر اختلاف ہے کسی کو آپ کے تصرفات پر اختلاف ہے کسی کو آپ کے معذاد پر اختلاف ہے تو یہ جو اختلافات کی ایک فضا پیدا کر دی اس کو ختم کر کے حضور کے دامن سے وابستہ ہو جائے ایک شعر عرض کروں گا جو خلاصہ ہے یہ فاقہ کر جو موت سے ڈرتا نہیں کبھی روح محمدی اس کے دل سے نکال دو فکر عرب کو دیکھ کر فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو یہ سازش ہے صحیح کہ ہم حضور کی ذات سے دور ہو جائیں اختلاف کر کے हुँ. حالانکہ حضور کی ذات ہماری اجتماعیت کا مرکز ہے صحیح آ, میں آخر میں پیش کرنا چاہتا ہوں یہ ایک تحفہ مفتی صاحب کے ذریعے الحاظ صدیق اسماعیل صاحب کی خدمت میں آپ تشریف لائے اور یہ کیو ٹی وی کی جانب سے آپ کے لیے تحفہ ہے صدیق بھائی یہ پھول تو وقت کے ساتھ ساتھ مرجھا جائیں گے لیکن ہماری محبتیں آپ سے نہیں مرجھانے والی اللہ ہیں۔ اللہ یہ مفتی اکمل صاحب سے میری گزارش ہے اگر آپ پیش فرمائیں میں مفتی عامر صاحب سے گزارش کروں گا جی بہت شکریہ آپ کا آپ کا بھی بہت, بہت شکریہ, شکریہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے دیکھ رہے ہیں سحری ٹائم تسلیم صابری کے ساتھ آج ہمارے ساتھ تشیف فرماتے حضرت علامہ مفتی محمد اکمل صاحب حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب اور الحاظ صدیق اسماعیل صاحب میں تینوں احباب کا بہت مشکور و ممنون ہوں آپ تشریف لائے اور اس پروگرام کو رونق بخشی آخر میں انشاءاللہ شاء الحاج صدیق اسماعیل صاحب نذرانہ عقیدت پیش کریں گے آج ہم نے بات کی علم غیب کے حوالے سے علم غیب کیا ہوتا ہے علم ذاتی کیا ہے عطائی کیا ہے علم کلی کیا ہے جزی کیا ہے اس حوالے سے ہم نے بحث کی اور یقیناً بہت سے کنفیوژنز امت, امت مسلمہ کے ذہنوں سے کلیئر ہو گئے ہوں گے الحمدللہ اور الحمدللہ للہ آج کی بحث جو ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں سوالوں سے کی بہت ساری کنفیوژنس کلیئر ہوئی ہوں گی اس ہستی کے بارے میں ہم اس ہستی کے علم کو ناپتے ہیں کہ جو اہل جنت اور اہل دوزخ کی پہچان ہمیں کرا رہا ہے اس ہستی کے علم کو ہم ماپنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو چاروں خلفائے راشدین کے جنتی ہونے کی خوشخبری بشارت عطا فرما رہے ہیں وہ ہستی جو اشرہ مبشرہ دس صحابہ کرام کے جنتی ہونے کی بشارت عطا فرما رہے ہیں اس ہستی کے بارے میں ہم یہ بات علم کو ناپتے ہیں کہ جو قبر کا احوال بتا دیتا ہے ابو جہل آتا ہے کہ میری بد مچھی میں کیا ہے آخر علیہ طرح تو فرماتے ہیں اگر میں نہ کہوں بند مٹھی میں جو چیز ہے وہ خود بتا دے تب کیسا ہے اس نبی کے علم کو ناپنے کی بات کی جاتی ہے جس نبی کو اللہ رب العزت نے لا مقا کی رفت عطا کی ہو اور شب مراج اپنے جلوے سے فیضیاب فرما دیا ہو جسے اللہ نے اپنا جلوہ دکھا دیا ہو کیا چھپایا ہوگا اس ہستی سے ہم اس نبی کے علم کو ناپنے کی باتیں کرتے ہیں کہ نبی کو اس بات کا علم نہیں تھا اس بات کا علم نہیں تھا ہمیں کس بات کا علم ہے ہم اپنے سے زیادہ اور کہیں زیادہ کہ جس کے علم کا ہم تصور نہیں کر سکتے ہم اس کے علم کو ناپنے کی بات کرتے ہیں ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس نبی کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں کہ اس نبی کے شان میں گستاخی کرنے کے لیے یوں پایا گیا کہ اس نبی کی شان میں گستاخی نہ کرنا جس کا مفہوم ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ایمان وارت کر دیے جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو ہمیں صحیح طور پر اس چیز کو سمجھنا ہے کہ آکال سلاط السلام کو اللہ رب العزت نے کتنا علم تعیا کیا ہوگا کہ جب اپنا جلبہ بھی دکھا دیا اپنے جلوے سے بھی فیضیاب فرما دیا تو اس ہستی سے کیا چھپایا ہوگا آج کی سنہری بات آکال سلاط السلام نے بارہا ناخن ترشوانے کے لیے تلقین فرمائی ہے اور ناخن جلدی ترشوانے کے لیے تلقین فرمائی ہے میڈیکل سائنس کہتی ہے اس ناخن کے کاٹنے کے کیا کیا فوائد ہیں اور جو نہیں کاٹتا ہے اس کے کیا کیا نقصانات ہیں پیٹ میں جو کیڑے پڑ جاتے ہیں اس کے انڈے میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ انسان کے ناخنوں کے اندر جنم لیتے ہیں اور وہاں پر چھپے ہوتے ہیں جب انسان کھانا کھاتا ہے تو وہ انڈے کھانے کے ساتھ میدے کے اندر چلے جاتے ہیں اور اندر ہی پھلتے پھولتے ہیں کیڑوں کی ہو جانے کی بہت بڑی وجہ پیٹ میں کیڑے ہو جانے کی بہت بڑی وجہ آ, ناخن بہت زیادہ بہا کر رکھنا اور اس میں میل آ, آ, جمع ہو جانا ہے اس کے علاوہ جو بہت سی عورتیں آ, ناخن بڑھاتی ہیں اس, اس کے لیے میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ ان کو کیلشیم کی کمی اور خون کی کمی کا عرضہ ہو جاتا ہے اور نفسیاتی بیماری آ, ناخن بڑھانے سے بہت زیادہ ہو جایا کرتی ہے یہ بات ہمیں آج میڈیکل بتا رہی ہے خلی سلاسلام نے تو یہ بات ہمیں چودہ سو سال پہلے بتا دی تھی کیا بات ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ پھیلائے ہوئے گوشہ شائے دامان تجسس پھیلائے ہوئے گوشائے دامان تجسس سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے کل انشاءاللہ سیم ٹائم سیم چینل آپ سے دو بجے کیو ٹی وی پر ایک مرتبہ پھر اسی پینل کے ساتھ ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ کل تک کے لیے اپنے میزبان تصیم سابری کو اجازت دیجیے تسلیمات تو مر بری ہر ہری کھول you think? r اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے